می تھا کہ ایک آدمی تھا اس کو یہ شوق ہوا کہ بس میں دنیا ترک کرتا ہوں اور بس میں بندا صلاح کی عبادت میں لگتا ہوں اور سب کو چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں جا کر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگ ایک دن دو دن تیسرا دن کھانا پینا پھاقے کے بغیر گزرے تو عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تین دن پھاقے کے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک سال کے کی روزی کا بندوبست کرتا ہے اتنے میں گائے اس نے کہا ماشاءاللہ روزی کا بندوبست ہو گیا بڑا اٹھا گائے ربا کر کے بس گوشت بھوننا کھانا شروع کر رات کی روزی آ گئی جس آدمی کی گائے تھی تو وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا اسے دیکھا کہ ایک بس بیٹھے ہوا ہے یہ جی فقیر صاحب اور گائے دبا کیوں یہ کھا رہا ہے مزے کر رہا ہے جی. اسے پکڑ کر اس کا مقدمہ یہ مقدمہ دائر ہوا آدمی نے کہا کہ اس نے میری گائے تو پکڑ کے کھائی ہے تو اسے پوچھا کہ تیرا فیصلہ ظاہر کریں کیا کیجی کریں ظاہری فیصلہ ہو کیا کیجی ہو ، کہا کہ یہ فیصلہ ہو میری گائے تھی جس آدمی نے کھائی ہے تم نے کہا کہ کیجی فیصلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے گائے کھائی ہے اس کو تو پیسے ادا کر دیں جو کہ تو بہت یہ کھو جی پیغمبر کی عدالت ہے اور اس کا فیصلہ ہے گائے میری کھائی ہے اور کہتے پیسے بھی دو اس کو مان لو ورنہ سے اور سخت ہو جائے گا نہ پہلے تو اس کو ساتھ دیا دونوں جس آدمی نے گائے کھائی تھی نا اس کا باپ قتل ہوا تھا کپڑ پر کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ کھڑا ہوا تو اس سے پوچھا کس نے قتل کیا ہے تو اس کی گائے تھی مجھے اس کے باپ نے قتل کیا ہے اور میری ساری جائیداد پر قبضہ کیا بس سخت فیصلہ یہ ساری جائیداد ہے اور قتل کا کر کے فیصلہ ہی ہے سب ظاہر فیصلہ کر تو کیا تھا اور ظاہر فیصلہ یہ تھا کہ بس وہ گائے کا جاتا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے ذمے بہت اکاؤنٹ ہوتے ہیں کتنا ظلم کتنے بینسافیاں کتنا ہاک مارے ہوئے کتنا گڑبڑ کیا ہوئے ہے اور اور لوگ جب فیصلہ ظاہر انتظام سے حاصل نہیں کر سکتے پھر اللہ تعالیٰ اپنا امر تقویمی کا فیصلہ نافذ فرماتے نہیں. تو ہمارے علاقے میں آہ چار آدمی قتل ہو گئے جتنے آدمی سارے قتل اور ایک بچی ایسی تھی کہ وہ قتل کر کے چلے گئے لیکن وہ مری نہیں ہے وہ بو شرت میں صبح پائی گئی اسپتال میں داخل کیا ہوا اب ان کے پڑوسی جو ہیں تو وہ کفنفن کا لوگوں کے لیے چرپائیاں ڈالنا اس ٹائم دعا सब لیے لوگ آتے ہیں سب کچھ کرنا سب کچھ انہوں نے کیا ہے پھر جو ہے لڑکی کے لیے کھانا لے کر جاتے تھے اب کھانا لے کر جائیں بڑی آواز آتے وہ بے حوج حوج تو نہیں تھی آدمی کھانا لے کر گیا تو اس کو لڑکی کو آواز دی کہ تھرو در تک روکے راوڑی جیت روکے راوڑی نہیں کھانا تو اسے سوال پڑکی پچھایا اسے, اسے داؤ بس, دا دا بس اسے ہوا کچھ کرے سور بھی اتلا انہوں نے گرفتاری کی گرفتاری کی پڑوسی کے کافی وہ کوئی چیز سو کر کے لایا تھا اس نے ایک لاکھ روپے سے بنے بڑی چیز ایک ڈیڑھ لاکھ روپئے سے آئے تھے خیر آ سارے پکڑے گئے جی اولٹ کا پکڑا گیا جس سے دروازہ کھلایا تھا اس سے گاٹ اس طرح ہوا کہ مجھے انہوں نے یہاں اس کی دوسری جگہ کھڑی پک اپ کھڑا تھا اس پر مجھے چڑھایا پھر میں دروازے دیوار پر چڑھا پھر میں نے چلانا لگائی دروازہ کھولا پھر میں نے, پھر میں نے. باقی سارے باقی سارے آدمی پھانسی ہو گئے ایک آدمی جو جی ہے تو اس کا نے یہ رپورٹ دی کہ یہ میرے ساتھ گشت پڑتا میرے پر بس وہ بچ گیا تھا جس آدمی کو بچایا تھا اس کا اٹھارہ سال کے بیٹا کچلا تو مجھے کہ اللہ کامرے تک دنیا والا فیصلہ نہ پہ اللہ کر اپنی عدالت ہے جہاں فیصلہ لفت نافذ کرتے وہاں سے نافذ ہوئے اس آدمی کے لا رہے قتل ہوگا جو بچا ہے تو 18 سال کا لڑے یہ اگر بڑھ جاتا تو یہ ساری عمر 18 سال والے کو یاد کر کے یہ چلے گا اللہ کا مسئلہ ہوتا ہے فیصلہ داخل ہوتا ہے میرے پاس لوگ آتے نا کاروباروں میں پھنسے ہوئے پریشانیوں میں میں کہتا ہوں گا نا جی اگست میں اس کو کہتا آؤ گا نا آپ خدا نہ کھا سکے کسی آدمی کی ٹوپی نا ہو جائے اس کو پانی سے دھوتا ہے نہ وہ صابن سے دھوتا ہے پھر اگر داغ دیں پھر کیا کرتا ہے پتھر دے مار اس کے ساتھ سندر سے نکالتے ہیں مسعود دکھڑا جب مکمل پیاروں والا کار شروع کا مسفرکدار پر بے نماز پر خوش چلتا ہے بینمازی پر کیونکہ بے نمازی جو آدمی ہوتا ہے اس, کا اس, کا اس کی مثال کافر سے ملتی جلتی ہے پتہ مسلمان ہیں لیکن ہار سے کافر سے ہے جو چیز سی کافر پر چلتی ہے وہ بینماز پر بھی چلتی ہے دو آدمی آئے فکیر کے پاس آئے نا چیزوں اور مانا خر میں آخری زما تو روزما کا ببوا چاہیے کتاب ہے پانی ڈالو لیکن اس طرح کرو کہ ایک بنا لو ایک وہ کیا کہتے ہیں تالاب کا بنا لو چھوٹا سا پانی ادھر جتنا ادھر ڈالتے ہو اس میں ادھر ڈالنا کرو تالاب ڈیسے نوم پر دادی پر دادی ڈبکی گو بندے مجھے ڈبکی کے نہ ڈوبکے کام تو چل رہا ہے لیکن ڈوب رہا ہے کام تو چل رہا ہے لیکن ڈوب رہا ہے اب میری مرضی اپنے آپ کو ڈبوتا ہے اور ڈوبنے کا فیصلہ کب ہوگا تو نکو تر کے بازار میں آگ لگی دکان ہے جلدی ہمارے سہول والے ساتھی بھی تھے اور مختلف قسم کے لوگوں نے کاروبار تھا تبدیل والے ساتھی اپنے لے کو گئے تو وہاں ہمارے بھائی خان سے کہا کہ یہاں پر تو دس سال پہلے آگ لگی تھی تو بنظر نہیں آ رہی ظاہر ہے کہ یہاں پر جو کاروبار ہو تھا جو بے پردہ وقت آ رہی تھی جو یہاں پر گندگی ہو رہی تھی جو کباس ہو رہی تھی تو یہ آگ تو ہو گئی تھی اس وقت نہ سزا ہو گئی میری میں ڈیوٹی تھی تو اس میں ہمارے ٹبلو والے تھے ان کے ایک بھائی بلی محمد گولی دیکھی تھی اس میں چوک جاگار میں, میں گولی مار دیوٹی تھی تو اس کو لوگ لے کر آئے دی جی میری خیر ہم نے اسی پر اس کا آپریشن کیا جی ہمارے کنسلٹینٹ کیا آپریشن کیا بچ کیا جی بچ گیا جو چلنے پھرنے لگا تو اس نے میریوتل میں گڑیوں کی بازار ہے نا پہلے زمانے میں پھر بعد میں نے باڑا شروع کیا پھر بعد میں کارخانے تو اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ گڑیوں کی میری دکان تھی بہت بکری ہوتی تھی اور جو تھی وہ چھوٹی ہوتی تھی اتوار سے پہلے زمانے میں اتوار کی ہوتی تھی پر جمع ہوا تھا پھر اتوار اتوار کے دن تو پنجاب سے لوگ آتے تھے اتنی بکری ہوتی تھی تو کہتے میں دکان بند کر کے رومال کو جاتا تھا دکان بند کرتی تھی نا اس میں جو بکری ہوتی تھی تو میرا جو شریقار تھا پارٹنر جو صاحب کہتے میرے بڑا تھا آخر اس دن ایک دن اس طرح کیا کہ دکان کا کیس اس نے جو ہے تو جرگے میں کیے پیش کیا اور جرگے والوں نے جو ہے تو ہم نے بھی اختیار دیا جرگے والوں کو بھی اختیار دے دیا جرگے والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ علی محمود کو پیسے دو اور دکان یہ سازش کی کاروبار تھا اور دکان جو سی اس کو چلی گئی خیر کہتے ہیں میں نے پیسے لے لیے کہ تین دن کے بعد افزی ہوئی بازار چلا اور وہ دکان بھی چلی گئی اور ہمارے پیسے کیش ہمارے جو بڑا طرف یہ کر رہا تھا کہ ہم پر جو بھی حالات آئیں ہم اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں کہاں کا ظلم ہے کہاں کا بینسافی ہے؟, ہے کہاں کا غلطی ہے کہاں کہاں کوٹاہی ہے یہ ہمارا انگریزی والا پروفیسر سے ہے اس سے مجھے عجیب واقعہ سنایا کسی انگریزی کتاب کا واقعہ پرانے زمانے کا جس وقت عیسائیت ہی تھا اس زمانے کی کتاب واقع ہے واقعہ دیکھا اس طرح ہوا کہ ایک بادشاہ تک پر بیٹھا اور اس کے ملک میں بہت تفری شروع ہو گئی بڑے حالات خراب ہیں ایسا تفری ہے نظام گڑبڑ ہو گیا اس نے کوششیں کی مذاکرات دانشور وزیر وزراء وزرا کوشش کرتا رہا کرتا رہا خیر آخر اس کو اندازہ ہو کے اب حالات میرے قابو سے باہر ہیں اب میں بے بس ہو گیا لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ اس میں ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر؟ جو ہوتے تھے رائے بہت ہیں تو رائے کے پاس اگر جاؤ تو وہ تمہیں کچھ بتائیں گے تو ایک راہب کے پاس گیا جس بہت زیادہ راجت کی ہوئی تھی اور اللہ تعالی کو سفر کیا ہوا تھا گیا آیا گیا آیا گیا مجبور کر لیا تو راہب براکب ہوا وہ وہراکبا کرتا تھا کرتا تھا پھر اس میں سے کوئی سیخ نکلتی تھی کوئی آواز نکلتی تھی اس میں کے مسئلے کا آلات وہ جو رائے تھا اس نے مراقبہ ہوا ہوا ہوا ہوا تو اس نے جو اس نے جو, جو الفاظ کہے اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے کہ نو دائی آئیڈینٹیٹی بادشاہ کا کہا کہ آپ, آپ اپنی شناخت کریں نو دائی آئیڈینٹیٹی آپ معلوم کریں کہ آپ کون ہیں تو جو تھا وہ تاز رائب تھا اس کے لوگوں نے کہا کہ بس آپ کے بھی بارے میں یہ بات ہے اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے بارے میں معلوم کریں کہ آپ کون ہیں بس آپ کا سارا مسئلہ اس بات میں کہ آپ کون ہیں خیر آگے سے کہا میں کون ہوں اب اس کا تو میں کس سے پوچھوں لوں ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے اس سے جا کر باپ سے پوچھا کہ, کہ میں کون ہوں مجھے اس سوچنے کا مسئلہ یہ ہے کہ تو اگر اس بات کو پوچھنا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے میرا بیٹا نہیں ہے تو اس طرح تھا کہ کچھ پولیس والے آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا اس کو ذبح کرنا چاہتے تھے تو ان پولیس والوں کو وہ دل دکھ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ اس کو ذبح کرنے کا گیا ہے آپ کیا کریں تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ضبع نہ کرو مجھے دے نے کہا چلو یاد مجھے لے کر چلے گا بادشاہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس سب نے نجیوں کو بلایا نجیوں نے ماں کے ساتھ شادی کرے تو کہا اس, ہے اس, کو ہے. اس کو جب لے گئے تو اس کے کہا گدریا تھا تو میرے حوالے کر کے چلے گئے میں نے تجھے پالا بڑا ہوا تھی. اور آپ خون جو شاہی خون تھا دماغ سوچتی کوششیں کرتے ہوئے منظم ہوتے ہوئے اپنا جیسا بنایا کرتے کرتے آخر ایک علاقے کا بادشاہ بن گیا بس یہ ہے اور اس بادشاہ جو بادشاہ نے حملہ کیا جسے مملکت پر سوا کے جو ملکات پر تو دوسرے ملکات کا بادشاہ اس کا بات تھا. اس کو اس نے قتل کیا اور اس کی جو بادشاہ کی بیوی رہے گی اس شادی تو پیچھے بات یہ تھی کہ یہ گویا اپنی ماں کے ساتھ برکاری اور فلاش کے آلات تھے تو اس کی روسی ساری مزت پر آئی ہوئی تھی اس کو درست کرنے سے ساری بات درست ہو رہی تھی وہ واقعہ تو لوگوں کو یاد ہے نا بادشاہ شکار پٹکتا ہوا انار کے باغ میں چلا گیا باغ کے مالک سے اس نے کہا کہ مجھے انار میں چھوڑ کر تو انارا تو پورا گلاس بھر گیا اس نے پیا تو اس نے بہت بڑا باغ ہے پٹیکس لگنا چاہیے پڑھی آنے لگا کر پہلا دو انار توڑا چھوڑا دوسرا چوڑا نہیں بھر رہا اس کا پہلے انار آپ, آپ کے انار سے گلاس بھر گیا تھا آپ نہیں بھرا تو یہ مالی جی اللہ والا تھا کوئی تو اس نے کہا یہ جو نہیں بھر رہا اس بملے کا کہ بادشاہ کی نیت چھننے کی ہو گئی ہے اس کا اثر میرے انار میں آ مالی کو پتہ کہ صاحب نہیں بادشاہ بیٹھا ہوئے بادشاہ کو پتہ تھا کہ میں بادشاہ کو کی میری ابھی نیت چکس لگانے کی چھننے کی نیت ہوئی ہے میرے. میری سننے کے لیے تو جو حالات جو اثرات آتے ہیں حالات کا تعلق امال سے ہے بالکل حالات کا تعلق امال سے ہے طریق جو انسانوں کا اپنے کا کمایا ہوا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیے کہ ان کو مدد سکھائے اور سکتا ہے کہ اس کے نظریے میں یہ تو بتائے وہ جائیں اللہ کی تو رجوع کر لے اور انسان تو میری اس بات کو بات کے ثبوت کے لیے تو زمین میں پھر اور تو دیکھ کے چپل انسانوں کو کیا انجام ہوا ہے زمین میں آمال کا آرکیولوجیکل ریکارڈ سنبھالا ہوا ہے نو الزام کی کشتی آج تک محفوظ ہے بستی آج تک محفوظ بستی کا نام ہے اسی آدمیوں کی بستی جس جگہ کشتی سے کا کر نو الازام آباد کے کے دامن میں ابھی بھی وہ بستی موجود ہے اس کا نام ہے اسی آدمیوں کی بستی اتنا آرکیولوجیکل ریکارڈ محفوظ ہے کل فیرو فی الحال جو ادھر میں نے جنہیں کا دھیان کیا تو اس لیے میں نے وہ کافی سارا میں آرکیولوجیکل ریکارڈ پر کافی دھیان کیا تو اس کے بعد ایک آدمی آیا سے کہا ڈاکٹر صاحب میں آرکیولوجی کا مردان میں پروفیسر ہوں اور میں نے آپ کی میں سنی میں شاید آپ بیٹھے ہوئے اس کے لیے سارا مجھا جا رہا تھا آرکیولوجی والا آ رہا تھا ہمارا آپ اس بات پر دھیان نہیں دیتے تو کس جگہ کوٹ جس حالات خراب ہوئے ہم سب کو اپنے باطن روم پر دیکھنا چاہیے اپنے دل کو دیکھنا چاہیے اپنے حال کو دیکھنا چاہیے اپنے امال کو دیکھنا چاہیے اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے دے دے دے دے دے دے دے. جس بات یہ بنگلہ دیش اس کا علادہ ہو رہا تھا اس کا جس وقت جھگڑا چل رہا تھا نا جھگڑا جس وقت چل تھا اس وقت جو دین والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ان کی رائے دعا فیصلہ کا اہم کردار ادا کرتا ہے تو بالکل اس وقت کی آخری جدائی کے حالات اس وقت مکمل ہو رہے تھے نا اس وقت جو دو سو آدمی رائےوڑ میں بنگال والے بند تھے ابھی صاحب یاد ہے آپ نے دعائیں اس وقت لگانے کی یہاں بند ہو گئے جو باس کے مشرقی پاکستان کے امیر تھے مولانا عزیز ہے وہ بھی یہیں یہی پر تھے تو آس نے کہا کے دعا کریں کہ اللہ تعالی آلات کو جو ہے تو درست کر دیں تو ایک فقیر نے کہا کہ آلات وہ ہو ہوں گے جو ان کی نیتیں ہیں وہ ایس عبد الزیز کی نیت ہے کہ بنگلہ دیش ارادہ ہو جائے جو وہاں کے تکلیف کریں گے اس کے لیے نیت ہے اور واقعی اس کی بھی اہمیت تھی کی, اس کی, اس کی اور سب سے زیادہ خطرناک جو ہے وہ یہ گو کھانے والے لوگ گو کھانے والے گو کھانے والے, والے, والے, والے کون پہ جنے نہ دس یا سیا گول کیا بنے خدا گول خوراک کولواڑی تو حکومت پر چوڑے سات میں صفائی چوڑے آن لوگ نا شکر کا پلا ہے بارہ جس طرح چوڑا رکھتے ہیں آدمی کر کے صفائی کرنے کے لیے ایسے اللہ تا بارہ خراج کر حکومت کو چوڑا رکھا جاتا ہے ذات کی جائے یہ عذاب کی جگ مولانیاز محمتع کے پاس لوگ آتے تھے کہ یہ مسئلہ اس اس دم کریں یہ مسئلہ اس لیے دیں یہ مسئلہ اس یہ کریں یہ مسئلہ یہ کریں تو فرمایا کہ الگ الان تاثیر دی ہوئی ہے کہ کسی کو دم کروں یا تعویذ کروں اس کا مسئلہ فوراً الگ ہے کسی کو نہ دم نہ دم کرتے نہ تعبیز دے رہے ہیں تین دن لگا کے کو کہ پہلے تو یہ اپنی آخرت کی رست کرنے کی یا سستی سے بچنے کی فکر تو کرے نا ہاں جی تمہارے گاؤں کے لیے جا رہا تھا تو لوگوں کو کہہ رہے کہ داجی یا ٹرک لے پہ دعا نہ پڑے تھے یا اللہ جی اخبار ٹرک ہوتی ہے تو بڑا مسئلہ ہے جلدی ایک ٹرک ہمارا اپنا ٹرک ہو جائے تاکہ مری اپنی یا اللہ پہلے یہ اپنے آخر کا تو کچھ کرے نا تو وہ مصیبت میں جان کہ جس وقت اللہ اللہ پاک رازی ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس انسان کی آخر کو درست کرتا ہے جو اہم جگہ ہے پھر اس کے بعد اللہ اس کی دنیا کو درست کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے آخرات کو درست کرتا ہے پھر قبر کو درست ہے پھر دنیا میں کہتے ہیں کہ بعد جیسے لوگ ہوں گے جن پر دنیا میں سخت سخت گزار کر اللہ تعالیٰ ان کو سختی میں ڈال دے گا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے بخش بخشایا اور دنیا کی سختی سے کر دیں قبر کے ہزار قبر کے سختیوں سے, سختیوں سے جائے گی بخشے بخشایا جس مسئلے کو حل کرنے کے کی لہ تباہ کرا تو مجھے حکم دیا ہوا ہے وہ خط کا مسئلہ ہے اس کو تو حل کر لے دنیا کے مسئلے کو اللہ حل کر دے گا جس دنیا کے مسئلے کے پیچھے تور تو میں پڑے ہوئے ہیں اس کو اللہ حل آل کر دے اور میں کہ تو تو میں کہ اس کو میں حل کروں گا بوقوفی کے امتیاب منکان اللہ کان اللہ اللہ جو ہوا اللہ کا ہوا اللہ میں کہ یہ برا انسان کے احمد کے ساتھ حالات پر آتے ہیں ہماری رابطہ نیت ہمارا ذات کا بغل چینا ریا کبر حسد لالچ یہ سارے چیزیں اپنا اثرات ڈال کر مسل اسلان سسکار کے لیے یہ نکلے روپی کو ہم کو لے کر نکل دعا مانگی مانگی مانگی پانی کے لیے بارش کے لیے بارش نہیں ہوئی اللہ کے تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام آیا کہ ٹیری کون میں چول خور ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی انہیں یا اللہ ہمیں اس بات کو بتا دیں گے ہم کو کو جائیں تو ان کو وہی ہوئی کہ کہلنیا خوری نہیں کرتا کو بتا کرتے انہوں نے ساری کو کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد واد فرمایا اور واد فرمانے کے بعد ان سے کہا کہ چول خوری ہے تو بتایا کچھ جو جو چوکل خورتا تو جو چغلخور تھا وہ تو بتایا ہوا یوں تو بتایا ہوا بارش برفنا شروع کیا۔ کہ ایک آدمی چوکل کی ہو خوری نے سب کی بارش روکی ہوئی امیر مولان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آنا جانا شروع ہوئے اللہ نے بہت مالدار کی بہت مار تو میں نے کہا جی صاحب کیا لاڑ رہے ہیں سے دو, دو کروڑ روپئے کو اچھی اکرسی کی تھی دو کروڑ روپے کو الیکشن کی نظر کر دیا اگر یہ دو, دو کروڑ روپے اللہ کی رضا کے لیے دیتا اور اللہ کی رضاک استعمال کرتا تو حکومتوں والے آ کر تیرے پاؤں میں لوٹ رہے ہوتے تو ان پر پیر رکھنے کے لیے بھی پیار نہ ہوتا ہے اتنا ڈرائیور خان کے مقابلے جب ساتھ منجنا کھڑی ہو گئی تو بڑا ڈرا کیونکہ جنرلوں کے کی خلاف مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے نٹا تو تھر تو لوگ بری آئیڈیاں مری بال کھال نہیں چھوڑتے ہیں. بڑا ڈرا جی اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت کیوں نے کہا کہ بری میں فلا کے ایک بیٹھتے ہیں تو بھاگ جائیں گیا جی پہلے تو ڈنڈے مارے اس کو میں کھڑا تھا کیا کر کیا سنتی اب ڈنڈے مار کے ملتی جو کچھ بہت ملتی ہے ڈنڈے مار کے ملتی ہے ٹھیک ہے تو بھی اس کو اپنے ڈنڈے پر دکھا کر پھر, پھر سر پر اس کی بال بھی نکال کے اس پھر نکالو اس کو بھی. تو رہا ہوں ڈڑے بھی لگ گئے ہیں تو بھی اٹھائی گئی تو کیا وہاں سے اتنا چکر دیا, دیا, دیا, دیا آخر میں مولانا غلام گوزی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات پاکستانی سیاست میں بڑی حسیت میں تھے تو انہوں نے مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ تو پا گئے تھے تو اس وقت او یہ واقعہ ہے سن باسٹھ کا دوبارہ یہ باسٹھ با میں ہوا ہے کیا ہوئے جی؟ با سر با سر تھا میں ہوا ہے جیسٹھ باسٹھ تھا باسٹھ میں حضرت لاہوری صاحب ہفات پا گئے تھے درخواست صاحب کے تو اس پر سر مولانا زارمی صاحب نے تاریخی فیصلہ کیا کہ ہم اس عورت کی حکومت کے بجائے مرد کے وارڈ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے سے اس کی حکومت بڑا شکر گزار بھی تھا دوبارہ حکومت میں تھا بےوقوف جس طرح سے پرویز مشرف میں یہ قانون نافذ کر لیے اس کو کیا کہتے ہیں حقوق رسماں والا تو ایسے نائلی قوانین <وانیدائی> نافذ کر لیے اس کے بعد حملہ دیا گیا اس کے بعد ٹمانڈو بلکہ اس طرح تھا کہ پاکستان کی بہت کمزور حکومت جاتی تھی یا کسی جاتی تھی یا تھی جاتی جاتی تھی نہرو نے تاریخی جملہ کہا تھا جب کشمیر کا اقوام متحدہ کا فیصلہ ہو گیا نا شماری کا تو پاکستان نے مسلسل کتنے سال پارلیمانی نظام کے نتیجے میں کوئی مستحق حکومت ہی نہیں آئی تھی کہ وہ شماری کرا کے کشمیر کی آزادی کا فیصلہ کریں نہرو سے کہا کہ آپ مذاکرات کر سکیں میں نے مذاکرات کے ساتھ کروں میں نے پاجامہ بدلا نہیں ہوتا کہ پاکستان کی حکومت بدل جائے بلکہ او زمانے نے ایک الیکشن لڑا کرتے تھے ایک علاقے کے خان تھے آئی آئی چندری گھر تھے اسماعیل ابراہیم نسر ابراہیم چودری گھر آئی آئی چندری گھر تو ہمارے علاقے میں آیا ہوئے تھے مجلس ہو رہا تھا تو نے ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا آئی گئی چودریگر لالا دادو وہ مرا تھا کیا بات عرض کر رہا تھا نیٹ نے کہا کہ میں نے شروعات نہیں بدلی اور جن کی حکومت بڑھ جاتی اس طرح ہوا کہ حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ زندہ سے ایو خان کی حکومت آ گئی تو اب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا غلام مسفی صاحب اور اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تمہارے ملک کے لیے میں نے مستحق نظام محترق حکومت مانگی ہے تو اس کے ساتھ ٹکر لینا تاکہ کچھ ملک کے آزاد چلیں تو اس بات کا غلام وفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے جس وقت آئلی کے وارن کر دیا جیسے انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب کو قید کہ اب میرے ہاتھ آزاد اب میں کے ساتھ کر سکتا آپ نے کو وہ صاحب اس کے بعد الاک ڈندور ہوئے خاتمہ ہوا تو ایک بات میں سلس کر رہا ہوں. آپ اپنے سلسلے کا دم تعویذ کی شکل میں کبھی تعارف نہ کرائیں ٹھیک ہے نا دم تعریف تعویذ کے میں خلاف نہیں ہوں اور اس کا ناجائز میں نہیں کہتا ہوں یہ ساتھیوں کی طرح آج جی. غیر مقدم ادیشوں کی طرح یا ساتھیوں کی طرح آگے جی. لیکن یہ ہے کہ ہم تو اس بات کے لیے بلاتے ہیں کہ آپ ہمارا آپ سارے کے سارے یہاں پر آئے ہیں. اور ہم کو جی اسخر کی کچھ خوف خدا کی بات اصلاح کی بات بیان کریں اس پر امورات تو بتائب ہوں اللہ کے حضور تو بطائب ہوں اللہ کے دین اللہ کے دین کی بات بیان کی جائے اللہ کا ذکر ہو اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگے اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں سب سے بڑی کوت اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ وہ دعا کچھ دعا ٹھیک ہے. ہے تو میں کیا کر لیا تارہ کیسے کرایا کریں کیوں یہ ہماری مجالس میں آئے ہیں یہاں جو بات بیان کو سنے اس کے بتاؤں زندگی کو درست کریں سارے کے سارے اللہ کے ذوق تو بتائے ہوں اس وقت کے ہندوستان میں مسلمانوں کو ضبح کیا جا رہا تھا پاکستان بننے کے وقت میں اس وقت بھی دیوبند سہارنپور اور بستی نظام الدین کی مکمل کو لڑنے سازت کیے کوئی حملہ نہیں کر سکا مسلمانوں سے حملہ کر سکتا بس او فام طرف ہو تھے بس نظام الدین پر حملہ کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے تو سرکس والوں کے شہر بھاگ گئے تھے ان سے اور کچھ سے نکل کر ساری بسیں کے گھر دوڑ رہے تھے شنگاب آئے تھے اور سکر لگا رہے تھے کوئی قریب نہیں آتے اللہ تو مار کر ایسی باتیں فرمائے گی اور اگر تو اپنے جان مال کو اللہ کے لیے خاص کر لے تو یہ دنیا والے دھکے کھاتے ہوئے تیرے قدموں کے نیچے آئیں گے اور پیر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اتنا اللہ دے گا اتنا اللہ نوازے گا اتنا اللہ نوازے گا جس وقت عزی اللہ, اللہ خلیفہ وقت ہے تو میرے فاروق ازی اللہ نے ایک بوڑھی معلوم کی دور دراز بوڑھی نادینا عورت اس کے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو نے کہا کہ اس کی صبح صفائی وغیرہ میں کیا کروں گا کھانے کے بندوبست صفائی کا وغیرہ سب میں سب آ کر کیا کروں گا تو ایک دن گئے تو انہوں کہ اس کا سارا کام ہو چکا تھا پھر دوسرے دن اور پہلے گئے پھر دیکھا پھر سارا کام ہو چکا تھا پھر دوسرے دن اور پہلے گئے تو انہوں دیکھا کہ اس کا کام ہو چکا تھا اور کام کر کے ایک آدمی نکل کر جا رہا تھا تو انہوں نے پہچانا کہ وہ بغل سے جی کر کے انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس میں اس جگہ بھی آپ تو اس دوران میں انہوں نے اپنے ضمے خل کا کام اپنے ذمہ یہ لگایا ہوا محاولا. تو بھائی میں علاقوں میں جاتا ہوں نا تو مچھر میں جھگڑا ہوتا ہے جی کیا خادم کہتے میں نہیں کرتا کام کہتے میں کرتا کہتا ہے نہیں کرتا کہ یہ کہتے مچھر کی صفائی نہیں کروں گا لڑکی کریں یہ تو وہ جگہ ہے جس کی جس نے صفائی کی جس اس جھاڑو دیا جس کی خلاص آف ان کی کو ان کو نہ ہوا تو ان کو اللہ نے تخت پر بٹھایا تخت پر بٹھایا یہ اعزاز ہے جو سب سے بڑا خان سب سے بڑا افسر یہ اس کو ملنا چاہیے وہ سمجھے کہ میرے ذمہ ہے پھر دوسرا سمجھاتے ہیں نا کہ آیا سوس نے حضور سے اپنے خاندان کے لیے اذان مانگ لیتا تھا خلافت نہیں مانگی اس کا افسوس کیا اگر میں اگر میں اس کا آوا تھا کہ یار صلاح وسلم اذان کی خدمت ہمارے خاندان میں رحمان اللہ جی کچھ بات پوچھتے ہیں پوچھیں صرف اور ذکر کریں دعا کریں خبر ہے سبز کو پکڑ دیتے نی ایسا وقت آتا ہے نا جو اس کا جو اس کا جو معنی ہے نا وہ دھیان پر چھا جاتے ہیں پھر وہ الفاظ بھی بول رہا ہوتا ہے ان یاد مقبول کے آدمی ان کے اندر جو مانا ہے اور اس کے اندر جو اللہ کا قرب اللہ کا تعلق ہے وہ محسوس کرنا ہوتا ہے جس طرح اپنی بیمار دعا مانگتے ہوئے کرتے ہیں نا پھر اس میں مانگنا محسوس کرتا ہے آدمی سلے فاتحہ کو پڑھتے نماز کو محسوس کرتا ہے پڑھتے ہیں یا تو یاد پڑھتے میں وہ آدمی کہتی محسوس کرنا شروع کرتے ہیں مانے کے دھیان کے ساتھ اللہ کی حضوری کی تو اس وقت کی نماز کامل ہوتی ہے دعا پھر کامل ہوتی ہے جنہیں. تو ہم کا ترجمہ میں آتا ہے نہ اس کے معنی سیکھتے ہیں نہ یہ بات ہمیں اصل نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ہے کہ دعا دعا, دعا وہ ہے جس سب سے زیادہ دن لگ رہا اپنی ہو اپنی زبان میں ہو خاری میں ہو کیونکہ دعا اس کے افیل کا نام ہے جو قلب پر اللہ کے تعالی کے سوپ میں وارد ہوتی, اس پر اس پر ہوتی ہے دعا اس کی کا نام ہے الفاظ کا نام نہیں ہے الفاظ اس وقت پرانے عزیز کے آئے ہوئے ہیں اس میں اپنی برکت ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ کرے کہ الفاظ کی زبان سے ادا ہے ان کے مانی طرح دھیان جا رہا ہو ہاں جی اور وہ کس تھی ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے قلب میں آ رہی ہے تب اس کی بات حامل ہوئی <سؤال> ہر جگہ اس کے بارے میں آج کل کے دور میں اس بات کو یاد رکھیں تو قربانی کی جگہوں کو لینے کی کبھی کوشش نہ کریں کبھی نہ مانگے کبھی اس لیے کوشش نہ کریں ہاں گلے پڑ گئی پھر. گلے پڑ گئی وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ خان خان کی پرنسپل بن جاؤ زبان کافی عدالت پہلے کی بات تو میں نے کہا جو کہ بات ہے اب یہ کر رہے ہیں ایک کباس میں پھر بھی کرنی ہے اور پھر میری نگرانی بھی کر رہے ہوں گے تو مجھے اوپر بڑھنے کا فائدہ ہی کیا ہوا کہ جب میں اپنی نگرانی ساری میں کرا رہا ہوں مجھے اسلم وسیع کا وارڈن بنایا تھا 6 سال کا میں وارڈن ہوں تو اس پہ سے ٹیلیویژن تک کو میں نے نکالا ہوا تھا ایک دن میں سوروید گیا ہوا ہوں تو وہاں میں نے دیکھا کہ تو لبایا نہ لا کر کام دھوم میں رکھ دی تو مجھے خطر ہوا کہ پیچھے سازش کر لیے میں واپس آیا تواز جنگ بکی یا بتا سو ماں زخمی کے پتا کے تاسو بھائی جل <سؤال> کی یا بتا سو ماں مر کے قبر کے تاسو دائی کے دو لا یاد کھاتے دو خبر کی وہ خبر باقی تو خیر سے میں نے کہا کہ خوشحال روزگی ہوئے نا جب تو بہ جی تلر کے بھلا کرے قوم میں ابھی بھی استداد ہے قوم میں ابھی بھی استداد ہے کہ چھ سال کے چھ سال تک میں مریض ہوتا تلخ تلخ کو انڈسٹری کے طلباء برداشت کیا ہے اور آج کل کے نوجوان کی سب سے بڑی چاہت ان تماشوں کو دیکھنے کو قربان کی ہے اور پھر ایک پنچری تھا جو کہ آیات تو نبی کو نہیں مانتے ہیں آیات تو کو نہیں مانتے ہیں زیادہ تھوڑی کہ میں اس جگہ کی سزا سے خوش ہوں I love you